ایسا پیشامات اختیار کرو کہ جس سے تم کیا کرنے لگ جاؤ دنیا میں رغبت اختیار کرنے لگ جاؤ ٹھیک ہے نا حدیث نمبر 153 سو ترپن فور ہنڈریڈ ففٹی تھری او تو العجیر اجرا آئیں جی فہر جی کہتے ہیں مزدور کو جس کو اجرت پر لیا گیا ہو ٹھیک ہے نا مزدور جو کام کرنے والا ہوتا ہے اجر کہتے ہیں بدلے کو اس کی مزدوری کو جف یا جف اس کا مطلب ہوتا ہے خشک ہونا ہر کہتے ہیں پسینے کو انسان کا پسینہ جو ہوتا ہے تو او تو الجیرو مزدور کو اس کی مزدوری دے دو ابلاج ار اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ٹھیک ہے نا عبداللہ اب عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی کے مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خوشک ہونے سے پہلے پہلے دے دو خلاصہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری میں کیا کرنا چاہیے ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے بلکہ جیسے ہی اس کا کام ہو جیسے ہی اس کی مزدوری مکمل ہو اس کا حق اس کے ہاتھ میں سما دینا چاہیے ٹھیک ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ایک دوسری حدیث میں ارشاد منقول ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تین لوگوں کے مقابلے میں ان کا قسم بنوں گا اور ان کی طرف سے کیا کروں گا جھگڑا کرنے والا ہوں گا ایک وہ شخص کہ جس نے میرے نام پر قسم کھائی اور پھر کیا ہے وعدہ خلافی کی نمبر ایک دوسرا وہ شخص کہ جس نے کسی آزاد شخص کو بیچا غلام بنا کر اور اس کی قیمت کو کیا کیا کھا گیا اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے کیا ہے کسی مزدور سے مزدوری کروائی لیکن اس کے بعد اس نے اس کی اجرت اور اس کی مزدوری اس کو نہیں دی تو تین لوگوں کے بارے میں تو تین لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کی طرف سے کیا کرنے والا ہوں گا جھگڑا کرنے والا ہوں گا مدے مقابل کے ساتھ تو کیا کرنا چاہیے جب بھی انسان کسی سے کوئی بھی کام کروائے تو اس کی مزدوری اس کو اسی دن دے دینی چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں مزدور کو مزدوری کروانے سے پہلے ہی اس کے کیا ہے اس کی مزدوری دے دینی چاہیے اور اس سے کیا ہے ڈرتے رہنا چاہیے ہمارے لوگ بہت کوتاحیاں کرتے ہیں اس چیز میں قبل آئیں گے فارک بہت سارے مزدور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے مزدور ایسے ہوتے ہیں جو صبح کو گھر سے اس حال میں نکلتے ہیں کہ ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دن کو مزدوری کریں گے اور شام کو کیا ہے کچھ کھانا پینا اپنے گھر والوں کے لیے ہلویا اور بچوں کے لیے لے کر آئیں گے لیکن اگر وہ جو مالک ہو ان کی مزدوری نہ دے تو ان کا کیا بنے گا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کے باوجود قدرت کے مزدور کی مزدوری میں ٹال مٹول کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے چاہے مزدور جیسا کیسا بھی ہے اس نے اپنا کام پورا کر لیا اجرت کا مستحق ہے اس کی اجرت اس کی مزدوری اس کو کیا ہے دے دینی چاہیے کیا کہتے ہو کہ کتاب میں نہیں ہے. ہے حدیث؟ حدیث ہے میں آگے پیچھے ہوتے جو کتاب تو یہی ہے ٹھیک ہے نا چلو حدیث کوئی نہیں آپ نے اور مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اب لائفا حرف ہوں اس کے پسینے خشک ہونے سے پہلے پہلے <تصفح> <تصفح> بعض کتابوں میں ہوتا ہے حدیث کو تھوڑا आगे پیچھے कर लिया जाता है وہ یہ ہے کہ پرنٹنگ والوں کا جو پریس والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے کبیرت بدل ہو جاتا ہے جی حدیث نمبر ایک سو چوال او فرو الشوارب جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابن عمر سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف المشرکین المشرقین مشرکین کی مخالفت کرو او فرو اللہ او فرو امر ہے اوفر اکرم اوفرو اللہ داڑیوں کو بڑھاؤ تو احفو اشوارب اور مچھو کو کیا کرو کٹواؤ ٹھیک ہے احفو حفیظ ہے بالکل صاف کرنا اور اوفر بڑھانے سے ہے کہ وفر سے ہے وافر کیا بڑھانا تو داڑیوں کو کیا کرو بڑھاؤ اور احفو الشوارب مچھو کو کیا کرو کٹوا لو تو مشرقین کی مخالفت ٹھیک ہے تو مشرقین کی مخالفت کرو یہ عالف المشرقین امر ہے ضمیر ہے المشرکین مفول بھی ہے فیل فعل مفول بھی مل کر یہ مبین بن جائیں گے اور اوفرو اللہ اور احفو اور یہ اس کا کیا ہے بیان بنیں گے ٹھیک جی؟ ہے جی او فرو وہی امر ہے کے عشق مفول بھی احفو پھر امر ہے اس میں ضمیر ہے اشوارب اسکر مفول بھی تو یہ معطوف معطوف علیہ مل کر پہلے والے کے لیے کیا بنیں گے بیان اور پہلے والا کیا ہے مبین مشرقین کی مخالفت کرو کیسے سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں تو اب اس کی تفصیل اس کی وضاحت کیا ہے آگے آ رہی ہے کہ مشرقین کیا ہے داڑیوں کو کاٹ لیتے ہیں اور مچھوں کو چھوڑتے ہیں لہذا تم ان کی مخالفت کر کے کیا کرنا داڑیوں کو بڑھا دینا اور مچھوں کو کیا کر دینا کٹوا دینا اب دیکھ لینا چاہیے کہ کون لوگ مشرقین کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں اور کون لوگ جو ہے وہ اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں داڑھی کے حوالے سے کہ جو انسان داڑی نہیں رکھتا نا جو انسان داڑھی نہیں رکھتا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی وہ سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ ایسا شخص ہے کہ اگر وہ غلاف ایک کعبہ پکڑ کے بھی کھڑا ہے وہ تب بھی گناہ ہے اگر وہ گلاب کعبہ پکڑ کے کھڑا ہے وہ تب بھی گناہگار ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ تب بھی گناہگار ہے اس لیے کہ وہ مسلسل ایک گناہ میں کیا ہے مشغول ہے مسلسل ایک گناہ میں مشغول ہے تو اس لیے آپ سے دس بس میری گزارش ہے اپنے اہل و عیال میں سے آپ کے بچے ہیں آپ کے گھر والے ہیں آپ کے بھائی ہیں آپ ان کو کم از کم کیا ہے ایک اچھے طریقے سے برے رویے سے نہیں ایک اچھے انداز میں پیارے انداز میں اتنی بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کٹوانے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اتنا اچھا تو بندہ نہیں داڑھی والا بندہ زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت نسبت والے سے تو خالف المشرقی نا او فرو اللہ واحف سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے حکم بھی ہے اور خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ایسا ہے ٹھیک ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اور تمام محمد کے اس پر کیا ہے اجماع ہے کہ داڑھی کیا ہے سنت ہے داڑھی کیا ہے رکھنی چاہیے پھر داڑھی کی مقدار کیا ہے داڑھی کی مقدار کے حوالے سے جان लीजिएगा گا کہ ہر آدمی کی خود جو اس آدمی کی داڑی ہے اس کی خود ایک مشت کہتے ہیں کہ ایک یعنی چار انگلیاں جو ہے انگوٹھے کے علاوہ اپنی تھوڑی کے نیچے نیچے جو داڑھی ہے صرف اور صرف وہ اگر چار انگلیاں کے برابر اتنی داڑھی رکھنا کیا ہے اس سے کم कम ناجائز ہے اس سے بڑھ کر ज्यादा سے زیادہ کم از کم کیا کرنی چاہیے اور اب اس میں بھی افراد و تفریح ہے ٹھیک ہے نا کچھ لوگ اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ جو ہے نا گھٹنوں کو پہنچ رہی ہوتی ہے تو یہ بھی بالکل کیا ہے داڑھی کی توہین ہے اور داڑھی انسان کو ایسی رکھنی چاہیے کہ کم از کم سامنے والا اس کو دیکھ کر اس کے من میں یہ بات آئے کہ مجھے بھی داڑھی رکھنی چاہیے داڑھی اچھی لگتی ہے ایسی بنا ترقی ہو کہ ایک بال جو ہے نا کچھ بال مشرق کی طرف جا رہے ہوں کچھ مغرب کی جانب جا رہے ہوں اور کچھ شمال اور کچھ جنوب کی جانب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا دیکھے تو اس کو کیا ہے اچھا نہ لگے تو داڑھی بھی رکھے لیکن اس کو کیا کرنا چاہیے سنبھالنا بھی چاہیے اور اچھی سی بنا کے کیا کرنی چاہیے رکھنی چاہیے داڑھی کو تیر لگانا چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کے سارے آپ لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں تاریخ اسلام کے اندر ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کا کیا کرنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے باقی ایک ہے کم از کم اپنی اولاد میں سے ہے یا اپنے بھائیوں میں سے چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں ان کو بھی ایک طریقے سے مطابق یا والدین ہیں والد ہیں ان کو بھی آپ ایک اچھے انداز کے مطابق اپنا دین والوں کے ساتھ تعلق ہونے کی بنا پر آپ چاہے ان کو یہ دعوت دے سکتے ہیں اور دینے بھی چاہیے اور ایک طریقے کے مطابق بتانا چاہیے کہ داڑی جو نہیں رکھتا تو میں نے بتا دیا کہ وہ کوئی بھی عبادت کر رہا ہے تو وہ تب بھی گناہ ہے نے کہا نا گلاب ایک کعبہ پکڑ کے کھڑا ہے تب بھی گناہ ہے اس لیے وہ کیا کر رہا ہے داڑھی نہیں رکھ رکھا خالف المشین او فرو اللہ احفوش مشرقین کی مخالفت کرو داڑیوں کو بڑھاؤ افو الشوارب اور موچوں کو کیا کرو کام کرو تو موچھیں کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موچھیں کم از کم یہ ہو کہ منہ میں نہ پڑتی ہوں باقی ہے کہ بالکل ہٹا دے تو بھی خوب اور اگر تھوڑی تھوڑی کاٹ لے تو بھی خوب ٹھیک ہے نا حدیث نمبر ایک سو پچپن تو نہرو یا سرو ولا تو یہ ان لوگوں کے جو بہت سخی قسم کے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث ہے ٹھیک ہے حضرت موسیٰ عشت, عشت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرو ولا تو نفرو خوشخبریاں دو لوگوں کو نفرت مت پھیلاؤ لوگوں میں بسر آسانیاں پیدا کرو ولا تو آگ مشکلوں میں نہ ڈالو لوگوں کو مت یہ کہو کہ دین اتنا مشکل ہے نہیں دین بہت زیادہ آسان ہے خوشخبریاں دو ان کو جنت کی بشارتیں سناؤ ان کو آخرت کی آسانیاں سناؤ ان کے دنیا, کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی دین پر چل کر آسانیاں ان کو بتاؤ ان کو مشکلوں میں نہ ڈالو ان کو نفرت میں مت ڈالو ان کو یہ مت کہو کہ فلاں کافر ہے تو فلاں کافر ہے فلاں مشرق ہو گیا فلاں یہ کر رہا ہے نہیں لوگوں میں محبتیں ڈالو لوگوں کو ملاؤ آپس میں اگر وہ یہ کر رہا ہے تو آپ اس کو محبت سے پیش آئیں گے محبت سے اس کو بلائیں گے تو وہ کل کو آپ کے ہی طریقے پہ چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو بس شروع کیا کرو خوشخبری دو فلاں تو نفرت مت پھیلاؤ یہ آسانیاں پیدا کرو ولا تو مشکلیں مت پیدا کرو یا سر یا یسر سر یہی کیا ہے یو سے آسانی سے ولا تو آسر اثر آئین سے ہے یہ کیا ہے مشکل میں ڈالنا انال ہو سرے یسرا تنگی کے بعد کیا ہے آسانی ہے جی تو بشرو خوشخبری دو لوگوں کو لوگوں کو فضائل سناؤ آمال کے لوگوں کو کیا فضیلتیں بتاؤ ان کو جنت کی بشارتیں سناؤ زیادہ ان کو واحد نہ سناؤ ایسا نہ ہوگا کوئی اسلام لے تم ان کو ہی واحد واحد وعید پر وعید جہنم ہے ایسی جہنم ہے فلاں ہے ایسی ہے ویسی ہے اس کو فضیلت تم ایک بنا سناؤ وہ تو واپس ہی مڑ جائے گا ٹھیک ہے نا تو کیا کرو فضائل زیادہ سناؤ فضائل فضائل اور نہ دوسری بات یہ ہے کہ نفرت نفرتیں مت پھیلاؤ ایسا کرنے والا کافر جاتا ہے ایسا کرنے والا کافر جاتا ہے نہیں کوئی بھی کافر نہیں آتا بشرو خوشبری دو لوگوں کو ولا تم نفرت میں مت ڈالو یا آسانیاں پیدا کرو الا تم سرو اور کیا ہے مشکلوں میں مت ڈالو حدیث نمبر ایک سو چھپن اط احمو الجا المری فکو الم اتعم اط ام کھلانا الجا بھوکادت سے ہے عیادت کرنا المریض مریض بیمار فک یا فک اس کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا آزاد کرنا الحانی قیدی کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں قیدی کیا فرمایا رتب مرسا شریف رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ وہ ادو المریض مریض کی عیادت کرو وہ فکو اور قیدیوں کو کیا کر دو چھڑاؤ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلانا چاہیے اور معلوم بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں ہمارے ارد گرد کسی کے گھر میں آج کھانا ہی نہیں ہے اور یہاں پر کیا ہے ہمارے مختلف آ... م... آ... کیا ہے آ... یعنی کہ پروگرام کے اندر کروڑوں کے حساب سے اور اتنا زیادہ کھانا ضائع ہو رہا ہو اور پڑوس میں جو لوگ کیا ہو رہے ہوں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اب دھو المری مریض کو کیا کرو مریض مریض کی की کرو تو مریض کی کیا کرنی چاہیے चाहिए کرنی چاہیے चाहिए ہو عزیز و کارم میں سے ہو کوئی بھی ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے اس کا من میں ذرا خوشی آ جاتی ہے آپ کی وجہ سے اس کے اندر हो پیدا ہو جاتی ہے اور فک کو الحانی اور قیدیوں کو کیا کرو چھڑاؤ تو قیدی سے مراد وہ قیدی ہے کہ جو ناجائز ہو جو کیا ہو ناجائز ہو ویسے ہی اس کو کیا کر دیا گیا ہو قیدی بس لاسل کر دیا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے چھڑانا چاہیے کسی بھی طریقے سے اور اگر کسی جائز حدود میں ہو اس نے کوئی उसका ایسا کیا ہو کہ اس کا بنتا ہو تو پھر کیا ہے اس کو چھڑانا نہیں چاہیے اس کا چھڑنا پھر کیا ہوگا جرم ہوگا حدیث نمبر ایک سو ستاون کہ تم کیا ہو ادید کہتے ہیں مرغ کو سلاح کہ تم گالی نہ دیا کرو مرغ کو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے حضرت خالد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو اس لیے کہ وہ کیا ہے نماز کے لیے جگاتا ہے تو مرغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے بالکل سہری کے وقت جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تو وہ کیا کر دیتا ہے اذان دیتا ہے حدیث میں آتا ہے روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ کے اوپر اس طرح کا ایک مرغ ہے جس کا سر بالکل کے نیچے ہے اور اس کے پر جو ہے ایک مشرق تک پھیلا ہوا رہے کیا ہے مغرب تک تو وہ کیا کرتا ہے جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے آزان دیتا ہے اور جن اور انس کے علاوہ زمین میں جن اور انس انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام کی تمام مخلوقات کیا اس کی اذان کو اس کی بانگ جو ہوتی ہے اس کو کیا کرتی ہے سنتی ہے تو یہ جو دنیا کے اندر جو مرغ ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہے اس کی اذان کو سننے کے فوراً بات کیا کر دیتے ہیں, اذان دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا صحابہ صحابۂ کرام بہت دفعہ کیا کرتے تھے مرغ کو سفر کے اندر اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے صبح کے وقت وقت بتاتا ہے کیا کرتا ہے نماز کا وقت بتاتا ہے ہاں جی اس لیے کیا کرنا چاہیے لا تصبو ادیق لیکن مرغ سے مراد, مراد وہی مروح ہے کہ جو کیا ہو مجرب ہو بعض جو ہے نا بڑے بڑے بے وقوف بھی ہوتے ہیں ان میں جو, جو ہے رہتے رہتے ہیں تو بے وقوف نہیں ہونا چاہیے مجرب مروح ہو تو ویسے بھی کسی کو گالی دینا یا برا تو برا ہی ہے جانوروں میں سے چرن پر سب کو لیکن اس کی ذرا فضیلت بیان کر دی تو مروغ کو کیا ہے گالی متفین ہوئی یو کے سلا اس لیے کہ وہ کیا کرتا ہے نماز کے لیے جگاتا ہے لا حكم رضی اللہ عنہ روایت ہے۔ یقین حکمعین بکر تعالیٰ حکم کہتے ہیں قاضی کو فیصلہ کرنے والے کو تو لا کوئی فیصلہ نہ کرے حکم فیصلہ کرنے والا اطنع بئن اطنعین دو لوگوں کے درمیان وہ وغلوان اس حال میں کہ وہ کیا ہو غصے میں ہو تو غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ غصے کی حالت میں یہ ہوگا کہ عین ممکن ہے کہ انسان کا کر دے فیصلے میں غلطی کر لیتے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غصے کی حالت میں کبھی بھی نہ فتوا دے نہ فیصلہ کرے اور نہ ہی کوئی ایسا اقدام کرے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے غصے کی حالت میں لا قبضہ نہ فیصلہ کرے ہکمن کوئی فیصلہ کرنے والا کوئی حاکم بہنا دو شخصوں کے درمیان غزبان اس حال میں کہ وہ کیا ہو غصے میں ہو تو غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے چلیے جا. اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میت آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ